تو ہا ہاد الب و قدیمً ہادا اس اشارہ البیت و مشعل کسی جگہ پر مشعر موجود ہوتا ہے اور کسی جگہ پر نہیں ہاد اسم اشارہ البیط مشار مشع اشارہ اشارہ اور مشعر اللّہ مل کر مبتدا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے قدیم خبر سب چھوڑ دیں ساری باتوں کو آ جائیں سبق کی طرف هذا البئی تو قدیم الحادا اس میں اشارہ البعیت و مشعل اشارہ مشعل مل کر مبتدا القدیم خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں ہوا ہاء اخوان الصعی دن ہا اولا اس میں اشارہ مبتدا بس اس کا مشعر اللِ مذکور نہیں ہے اخوان و جی اخوانو سعیدن اخوانو مضاف سعیدن مضاف سعی مضاف مضاف ال مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا ہاد ہل مرعۃ و صالحۃ ہاد اسم اشارہ المرعۃ و مشع اس میں اشارہ اور مشعرال مل کر مبتدا صالحات خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریہ ہوا ہا تانبن طاط اس میں اشارہ البن طاع مشعر الِ اس میں اشارہ مشعر مل کر مبتدا اختان خبر مبتدا خبر, خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا الاقت اللہ المد الاقا اس اسم اشارہ مبتدا طلاب المدرست طلاب مضاف المدرستی مضاف الَََ مضاف مضاف الہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جن کو سمجھ میں آیا بہت اچھا جن کو سمجھ میں نہیں آیا اب بھی اتنی پہلے بھی کرنے کے بعد پھر ٹائم دینے کے بعد اب بھی تو وہ اپنے ساتھیوں سے پھر مزید تعاون لے لیجیے اللہ تعالیٰ سب کے ذہنوں کو کھول دیں اور اچھی طریقے سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جی اس کے بعد آج کا سبق الحمد الحمدللہ والسلام الحمد للہ الانبیاء وسلات وسلم سلین وسابی حجمعین اما بعد اسمائی افعال آج کا جو سبق ہے وہ ہے یہ اسمائی افالیے دیکھ اسماعی افعال ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے فعل. یہ آج کا سبق Hmm. اس میں استعمال ہوا ہے یہ صفت کیا چیز نہیں نہیں اسم استعمال ہوا ہے اسم ٹھیک ہے صفت نہیں ہے اسم ہی ہے یہ نام ہے یہ سعید کے بھائی ہیں ہا الا اخوان سعیدن یہ سعید کے بھائی ہیں ٹھیک ہے نام استعمال ہے یہ اسم سعید نام ہے جی تو آج کا جو سبق ہے اسماع افعال ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے فعل ٹھیک ہے اسم وہ بھی آپ اس کی علامات پڑھ چکے ہیں فعل اس کی علامات بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں اسم کیا ہوتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسماء افعال یہ ایک ملی جلی بات ہے کہ اس میں فعل کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس میں فعل ہے یعنی اسم بھی نہیں ہے خال فعل بھی نہیں ہے خالصتاً بلکہ اس میں فعل ہے یعنی دونوں علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اسم بھی ہے لیکن بمانہ فعل کے ہے ٹھیک ہے اسم ہے لیکن بمانہ فعل کے ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں اس فعل اسماعی افعال اس کی جمع ہے ٹھیک ہے اسماعی افعال ہیں تو بظاہراََََََََََََ عسماء ہیں لیکن افعال کے معنی میں ہے وہ اصلاً کیا ہے یعنی ان سے جو ہے نا افعال والی معنی ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو کہہ دیتے ہیں اسماع افعال خالصتا وہ آسما نہیں ہوتے بلكہ ان کے اندر افعال والا معنی پایا جاتا ہے تو اس لیے ان کو کیا کہہ جاتے ہیں اسماعی افعال وہ کیسے ہیں اس کی مثالیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا تو اسماعی افعال کیا ہوتا ہے جو ہوتا تو بظاہر اسم ہے لیکن اس کے فعل کے معنی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کتابیں کھول لیجیے ایسا نہ اب بھی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے نا کتاب بند کر کے بیٹھا ہوا ہو تو اسمائی افعال اسمائی افعال ٹھیک ہے بظاہر اسم لیکن فعل کے معنی میں تو کہتے ہیں اسمائی افعال وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو ان کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے ان کی دو قسمیں ہیں بمانۂ امر حاضر ٹھیک ہے یا بمانۂ ماضی دو صورتیں ہیں صرف اسماعی افعال کی جو آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے ایک یہ کہ ہوگا اسم لیکن امر حاضر کے معنی میں ہوگا امر حاضر جیسے ہم پڑھتے نا علم یا عالموں سے اے عالم ٹھیک ہے اے یا ذرا بیہضرب حسرب فتح یفتہ حس افتح ٹھیک ہے نا امر حاضر کے جو سیغیں ہیں عضرب عضربا عضرب اِ عالم اِلم عالم و ٹھیک ہے تو یہ جو سیغے ہیں یا تو اسماعی افعال امرِ حاضر کے سیغوں کے معنی میں ہوں گے یا اسماعی افعال جو ہے وہ کس کے معنی میں ہوں گے فعل ماضی کے معنیٰ میں ہوں گے بس اسماعی افعال صرف دو طرح کے ہوں گے یا تو فیل ماضی کے میں یا امر حاضر کے معنیٰ میں ہوں گے اسما لیکن ان افعال کے معنیٰ میں ہوں گے یا تو فیل ماضی کے معنیٰ میں یا امر حاضر کے معنیٰ میں ہوں گے تو سب سے پہلے جو قسم بیان کی انہوں نے امر حاضر کے معنیٰ میں ہوں ہوں تو اسماء لیکن امر حاضر کے معنیٰ میں ہوں ٹھیک ہے اس کی مثالیں دی ہیں اس کے بعد کہ ہوں تو اسماء لیکن فیل ماضی کے معنیٰ میں ہوں وہ اب آ جائیں کتاب کی طرف کتاب کی طرف آئیے جی اسماء افعال وہ اسم جو فعل کے معنی میں ہو ان کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے ایک بہ معنیٰ امر حاضر امر حاضر کے معنی میں ہو جیسے رویدہ یہ اسم ہے رویدہ ٹھیک ہے لیکن یہ کس کے معنی میں ہے فعل کے معنی میں ہے وہ کیسے امر حاضر کے معنی میں ہے رویدہ کا معنی ہوتے ہیں چھوڑ ٹھیک ہے چھوڑ دو, دو، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دو اس کام کو چھوڑ دو ٹھیک ہے یہ ام ہل کے معنی میں ہے ام ہل عربی کے اندر آتا ہے یعنی مہلت دینا یہ اس سے ہے ام ہل چھوڑ دو اس کام کو اترک ام ہل ٹھیک ہے تو رویدہ اس کے معنیٰ یعنی لفظ کے معنیٰ رویدہ کا معنی ہے چھوڑ دو تو یہ کس کے معنیٰ میں ہے یہ اسم لیکن یہ معنیٰ کس کا ادا کر رہا ہے ام ہل کا اور اترک کا جو امر کے سیخے ہیں ان کا معنیٰ ادا کر رہا ہے اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں اس میں فعل ایک سمجھاؤں گا باقیوں کے صرف معنی بتاؤں گا انہ راجو دیکھیے جی ہاں ہل ہوم ہے وہ اللہ کے بندے جی خیر بہرحال تو ہے تو یہ اسم ٹھیک ہے ہے تو یہ اسم لیکن فعل کا معنی ادا کر رہا ہے یہ اسم کیسے ہے اس کے اندر آپ کو, کو کوئی فعل کی علامت نظر آ رہی ہے کوئی بھی علامت فعل نہیں ہے کوئی بھی علامت حرف نہیں ہے اس لیے یہ اسم ہے ٹھیک ہے ہاں رویدہ چھوڑ اس کا معنی ہے لفظی تو اب یہ ام ہل کے معنی میں ہے اتروگ کے معنی میں ہے تو یہ کیا ہوا اس میں فعل ہوا ٹھیک ہے اسی طرح جی اسی طرح آگے ہے بلہا بلحہ کا معنی ہوتا ہے محل دو دا ہم بلحا پمانہ دع چھوڑ دو ٹھیک ہے محل دو آگے ہے حیا یہ بھی اسماعی افعال میں سے ہے اس کا معنی جیسے کہتے ہیں حیا علی الصلا حیا وہ تو اور ہے حیا علی الصلا ٹھیک ہے لیکن حیا الصلا الصلح تو کیا آؤ نماز کی طرف آؤ ٹھیک ہے امر ہے یہ حیا حل ٹھیک ہے اسی طرح حلماں ہلامہ حل ہے اس کا معنی ہے یعنی ایت جیسے ایت آؤ ادھر حل جیسے ہا او کتاب یا ہا اُم اسی طرح حلما بھی آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا حل بہ مانا ایت ادھر آؤ دونہ کا دونہ کا بمعنی خود دونا کا بانہ خوز یعنی پکڑ لو لو اس چیز کو دوں کا آپ کو میں اگر کوئی چیز دے کر کہوں کہ دو نہ کا تو یہ اس میں فیل ہے لیکن فیل کا معنی ادا کر رہا ہوتا ہے تو اسم لیکن فعل کا معنی ادا کر رہا ہوتا ہے علیہ کا علیہ کا کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑو ٹھیک ہے علیہ کا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب مومن کو جنت والوں کو جب عمال نامے دے دیے جائیں گے دائیں ہاتھ میں تو وہ دائیں ہاتھ میں لینے والا وہ آواز لگائے گا ہا ام مقرر او آؤ میرا امال نامہ پڑھو خوشی کے مارے کہے گا وہ ہا تو وہی ہا یہ ہے اس میں فعل ہے ٹھیک ہے نا آؤ ادھر میری طرف یہ تو ہو گیا امر حاضر کے معنی میں جو اسمائی افعال ہوں رویدہ ٹھیک ہے ام ہل کے معنی میں ہے چھوڑ دیں آپ اس کو رویدہ کا معنی چھوڑنا ہے ام ہل کے معنی میں بلہ یہ بھی امر کا ہے یعنی امر کے معنی میں ہے جیسے چھوڑ دو حیا ہل اس کا مطلب بھی ہے کہ آؤ ادھر حلماں کا ہے ادھر آؤ دونا کا کمانا ہے لے لو حاصل کر لو علی کا مطلب آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لازم پکڑ لو ہاں کا معنی بھی ایسا ہی ہے کہ آؤ یا لو ٹھیک ہے آگے دوسری صورت ایک تو یہ تھا کہ کیا ہوں بامانہ امر حاضر ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ بمانہ ماضی کے ہوں فعل ماضی کے معنی میں ہوں جیسے ہائی ہاتا اس کا مطلب دور ہونا اے باغودا ٹھیک ہے دور ہوا ہی ہاتا کا معنی ہے دور ہوا دور ہوا ماضی کے لیے آتا ہے یعنی گزشتہ زمانے میں دور ہوا تو اس کے لیے یعنی ای باعدہ دور ہوا ٹھیک ہے شتانہ تانہ افترقہ جدا ہونا افترقہ یہ ماضی کے معنی میں ہے کہ جدا ہوا شتانہ کا معنی ہے سر آنا کمانا جلدی کرنا سر آ ماضی کا سگا ہے ٹھیک ہے سر تو ہی ہاتا یہ بھی ماضی کے معنی میں ہے دور ہوا شتانہ جدا ہوا سرعانہ جلدی کی یہ تینوں ماضی کے معنیٰ میں ہیں لیکن ہیں کیا ہیں اسماعی افعال ہیں تو آپ کے یاد کرنے کی چیز آج کے سبق میں سب سے پہلے اسماعی افعال ہیں کہ ہوں تو وہ اسماء لیکن افعال کے معنی میں ہوں وہ دو صورتیں اس کی ایک تو یہ کمر حاضر کے معنی میں ہوں جیسے رویدہ رو بلحا حیہ حل حلاں دونا کا علیہ کا یہ حروف یہ سارے کے سارے ہیں تو اسماء لیکن امر حاضر کے معنی میں ہیں ٹھیک ہے دوسری صورت یہ کہ فیل ماضی کے معنی میں ہو جیسے ہی ہاتا شتانا سرحانہ کہ یہ سارے کے سارے ہیں تو اسماء لیکن فیل ماضی کے معنی میں ہیں ہوگی بات ٹھیک ہے جی اتنی بات سمجھ میں آ اچھا جی اس کے بعد ہے اسماعی اسوات یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہیں پر ہم اپنے سبق کو بھی ختم کرتے ہیں اسمائی اسوات اسوات کے اسوات صوت کی جمع ہے کہتے ہیں آواز کو اسمات اسوات صوت کی جمع ہے سوت کی سوت کہتے ہیں آواز کو سوتون آواز ٹھیک ہے نا تو اسماعی اسوات آواز والے اسماء یعنی جن کے ذریعے سے آواز دی جاتی ہے کسی چیز کو کسی انسان کو کسی جاندار کو ان آ, ان کے ذریعے سے ان حروف کے ذریعے سے ان اسماء کے ذریعے سے آواز دی جاتی ان کو پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی آواز نقل کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسماعی اسوات جیسے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اوہ کی آواز وہ جیسے ہوتا ہے نا بندے کو جب خانسی لگتی ہے تو وہ ایسے ہی آوازیں لگا رہا ہے اوہ یہ اسماعی اسوات ہے یہ اس کی آوازیں یعنی کھانسی کی آواز کو نقل کیا گیا ہے عربی کے اندر کھانسی کی آواز جیسے اوہ اسی طرح جب, جب انسان کو درد ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے ف کرتا ہے آہ اس طرح کی آوازیں کرتا ہے تو اس کو عربی میں نقل کیا اف ٹھیک ہے یہ اسماعی اسوات ہیں آگے ہے بخ خا یہ خوشی کی آواز ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو انسان یعنی عربی کے اندر جب ہو یعنی عربی کے اندر جب بولا جائے گا تو کیا ہے بخ خ بخا کے الفاظ بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے لفظ لکھا ہوا ہے نق ن کے ساتھ با کے ساتھ ہوگا بخا تو خوشی کی آواز نون کے ساتھ نخا ہوگا تو اونٹ بٹھانے کی آواز ہے کہ جب بھی یعنی یہ جو اونٹوں والے ہوتے ہیں وہ جب اونٹوں کو بٹھاتے ہیں شام کے وقت تو یہ ان کو اس طرح کی آواز ہر ایک جانور کے لیے کوئی نہ کوئی آواز ضرور ہوتی ہے ان کو بلانے کے لیے اور آوازیں ہوتی ہیں ان کو بھگانے کے لیے اور آوازیں ہوتی ہیں ان کو بٹھانے کے لیے مختلف آوازیں ہوتی ہیں چرواہے اور یہ لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے مسافر لوگ اس طرح کے تو نخا یہ اونٹ بٹھانے کی آواز ہوتی ہے جب اس کو بیٹھانے پر آمادہ کیا جائے غاقا, غاقا یہ قوے کی آواز ہے کہ جب کو بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز اس طرح کی ہوتی ہے غاقا غاقا ٹھیک ہے اب اگر صبح صبح کے وقت جو ہے نا وہ بول رہا ہو باہر کہیں آس پاس اگر آپ کے کہیں درخت ہوں کوئی پودے ہوں کہیں آپ لوگوں نے کوے دیکھے ہوں ٹھیک ہے نا غا ٹھیک ہے تو یہ زاغ عربی فارسی کے اندر کہتے ہیں زاغ کوے کو ٹھیک ہے تو یہ ہیں اسمائی اسواد اسمائی اسوات اسواد سود کی جمع ہے آواز کو کہتے ہیں یعنی ایسے حروف ایسے اسماء کے جن کے ذریعے سے کسی چیز کو ایسے نہیں ہوتی آواز اس کی کیوں نہیں ہوتی اب میں کر کے دکھاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا <laughs> رہنے دیں ایسی اسی سے ملی جلی آواز ہوتی ہے وہ چلیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہے آپ لوگوں کو اچھے اچھے بول رہے ہیں خیر تو آسمائی اسوات ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسمائی اسوات اسوات سوت کی جمع ہے آواز کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اسما اچھا پریکٹیکل بتاؤں اچھا تو ایسے اس ایسے کہ جن کے ذریعے سے کسی کی کسی کو آواز دی جاتی ہے یا کسی کی آواز کو نقل کیا جاتا ہو تو ان کو آسمائی اسوات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کسی کی آواز نقل کی جاتی ہو جیسے کھانسی کی آواز اوہ اوہ ٹھیک ہے بندہ کھانس رہا ہوتا تھا اب آپ یہ بھی نہ کہہ دو کہ کھانسی کی آواز ایسے تو نہیں ہوتی وہ تو او او ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اوہ اوہ لکھا ہوا ہے اسی سے ملتی جلتی آواز ہوتی ہے اسی طرح اف بندہ جب درد میں کراہ رہا ہوتا ہے تو آہ کرتا ہے یہ اس طرح اف کی آوازیں لگا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں کہیں آس پاس نہیں تو کم از کم آپ اپنے قریب کے ہسپتال میں جا کر سن سکتے ہیں مریضوں کی آوازیں بخا یہ خوشی کی آواز ہے خوشی کے موقع پر جب کہتے ہیں جیسے آج کے اگر ہمارے معاشرے میں دیکھ لیا جائے تو کسی کو اگر خوشی ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں واہ کیا بات ہے واہ وہ کہہ دیتے ہیں تو اسی طرح عرب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بخا بخواہ ٹھیک ہے عرب کیا کہتے ہیں بخا بقا خوشی کے موقع پر تو انہوں نے لکھا ہوا ہے بخا آواز شادی تو انہوں نے شادی کو ہی خاص کیا ہے کہ وہ بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے ورنہ بقہ کا لفظ کیا ہے ہر خوشی کے لیے عام ہے خوشی کے وقت بولا جاتا ہے آگے نخواہ اونٹ بٹھانے کی آواز ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ کسی کو آواز دی جاتی ہو یا کسی کی آواز نقل کی جاتی ہو تو اسے آسمائے اسماد کہتے تو نخہ اونٹ بٹھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے اس کو آواز دی جاتی ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرے اب دوسری ہے آگے غاقا, غاقا تو یہ قوے کی آواز کو نقل کیا جاتا ہے اس کی نقل ہے کہ وہ اس طرح کی نہیں جی شادی کا مطلب کبھی بھی خوشی نہیں ہے کس نے کہا شادی کا مطلب خوشی ہے اب پہلے یہ بتاؤ کہ شادی ہے کون سی زبان کا لفظ عربی میں تو نکاح آتا ہے خیر ایک عجیب سی بات چھڑ جائے گی غاقا غاقا ٹھیک ہے تو یہ قوے کی آواز ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے قوے کی آواز ہے اس کی آواز کو نقل کیا گیا تو آج کا آپ کا سبق کیا ہے اسماعی افعال اور اسمائے اسوات یہ بھی یاد کیجیے گا اور جن ساتھیوں کو ترکیبیں اچھی طرح نہیں آتی چاہے وہ اسمائے اس میں موصول کی ترکیبیں ہوں یا اس میں اشارہ کی تو وہ اچھے انداز میں یاد کر کے آئیے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی عناصر ہوں دعام میں ضرور یاد رکھا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ